کی محبت محبت well من خاصاد <تصفح> وہ ساری حب الناس محمود نہ فايوا قالوا قالوا غلط الذين حلفوا والموالي ابا له حلفا ان حلفا الذين سر وغاد فين دان صار سجاء مخالفه لذلك في الاباظ قالوا موالي مراد متعفين زار دعوات الدول لا فلفا ابان صار حلفا یہ دے سے آخد کرے لئے انہا غم دلید اذباؤ رہا شروع ہے کم شراب قد چاہم سارا لئے اگا خنقود رہا لئے دارگی دے دی معتقین نہیں دی امدلکین انہا احر اکیو قد داخل شروع معتقین چکہ مواردی انہا غم پر اذباؤ کی داخل جائے گئے انہا شرفت صحابیت دے احمد اللہ یجن اذباؤ من جب اداری خانو خانت من صحب اللہ علیہ قلی نبین اذباؤ دارگیو کہ انہا ب نمو استاد ابي ذر الغمرو استاد بھائی فض اللہ جان اطلبنا من تا موږ غوا دا لار جوړ دې اتباز زمند استان لاغير اندر شرافت صاحب چې کوم شرافت من غره دي امانه دا اجار بانا من تا جوړ دې اتباز مونږه من تا استان شرافت غالي مسابتي څنګه بچ من غره دي شرافت صاحب په دې بحث باندې داب غره باندې يا هو جوخه نا حضرت مصطفیٰ جان کو سلام پیش اور منا اور شرافت دیتوں سب سے صدا می گاؤں تو نبی در در اعلان نبی اللہ اعلان نبی اللہ اور کاں کا نام لگا دے گا ابن نبی اللہ صداذ حدیث ابن نبی ان عادت مرزق ذات حديث ماورز نا يعاد حمزاوي اونسوا الحديث ما ابن ابن مراد عبد الرحمن بن رادكي بار ذابين قام قد जिंदा تاي قد مزا جاء نصل خو فرادین از اینا میگن که فانیاه قوام اینا کهلوانه تو خدا الله جل بان منها والا نبی که لکن الله ما جل اللهم اللهم جزاهم مرات مفتی قال امر عمل من دیننا امر امور قال عزمنے پدزد مان زیندے رقم نے پڑھایا قال قناه تک کرے قناه نمبر ہے میں روی زہ قرہ قرہ نبی کے ذریعے نظر میں جاتنا قناه بلا شامل 보면은 زہ قناه سنائی ابھی کلی بلایا ہے کتنی دیر سے کلی بلایا نظر کریں بکرہ صحیح ماہ نوری کومبارو වලත් වකිලා කප්පද ලකුම් පදිකු කරුනෝ බස් සාදෝ නෝ නිර්පතජි පතර මාත්‍රාජි කෝ බන්දවලු කප්පද කමලා කති وقال قالوا ان بابا नगर ومنكره ومناركه من قال هذاكنا قالوا بين قال كنا بين قال قال قال قال ابن ابي احمده من ريك قال ان غير دون دار دار بني نجار ثم ثم ان اجى ثم دار بني قريش ثم ابن عايج قال ركنا لنا دار بين قال سيدنا قال حبنا ابن عبدا لم يماحو شيء ما بين منصوب او مجرور جمع فقال سا سا و و و و و و شکار دا ورسل صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله خيّر هذا هو عذب ، إنه قلت لك خيّر خيّر دور الأنصار تخير ورشد دور الأنصار وحجو إلا أخلا مفاقر كبريشو فقال أليسا بحث بكم أن تكون الخيار دور كارفين جملة الخيار دور من جملة خياري كارفين ما روح قال النبي صلى الله عليه وسلم اسب روح التاطلقوني صبت وعطاس وكستاس وحقوب صزبت قي بچہ حمرا معظم مذبات شرموی اور حضرت ربیع کی مصلا حضرت ربیع جس بیرو صبر کوئی تاسوف پر چرساس حقوق کو زبر تین لگا عمرہ اور معظم مذبات شرموی پھر تو فر تک ہتات القون و کرت ربیع کی مصلا دل تذکر الاخرہ کہ میرے جناب کے بحوزہ دام سولفو شکسوا شنت تین رسول اللہ اللہ علیہ وسلم حضرت محمد بن مکرم کراتین اور جناب قدور دان السلام رسول اللہ علیہ وسلم تاسو ہندو سرا انتخاب دو مراہو کو مال بیت المال بن فزامر اخو القلوان اور مسائقین پر خودر اداب اخری وقکیناتی کی تاسو سے انتخاب دو مراہو ترا بدی مال باندھ تو مالک من تبدیخ اور مشرا مان نما مان نما اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلالان اور مہاجر قاضی نبی نے سمجھی تھا نام جملے پر ذریعہ دین اسلام اور صحابہ اور دارالمهاجرین دونوں سے داخل ہے فرمایا دنا انا قنادہ بن نجات قنادہ نے فرمایا جب کی برسو نے کی فرمایا دین والوں رسول اللہ جل و اعلی اللہ جل و اعلی مہاجر اور مہاجرا محمد, محمد. اللہ میں بھی میرم سے بیدا کولی خذیتا وقالا اكرمي زيبر رسوله منهم رواسته دليل بيز منودا منو عزت اوکا جسے سنندل کي وقالا ماكر الا قوتو سي بيان جسے به قوت هي مگروزي دمشمان دو ان دونت سيد جن ماشوان کي وقالا هي تیار کا تام دي اواز به اعتراض چراغ ورو ونوي مي سي بيان مژمان دي ودکا اذا اراد عشاء کا چراغي روٹی واني وحي ات اگي تو اپي اپ اور واناما الى ما سماه ذلكلا ثم قامت فتقضى دينك بريق بريق بيشتا نجي فاسدا باجرا فتقال له وفسلوا سراجهها او یہ تو حضرتك میں متخرا کہوں کو خلو گا شر با جانے یعنی انه ما يقولان باطا تابیہ نے جا ہے اور تو جو نے تابیہ حدیث کی ذکر میں تاوش ابا جا ہے اول وتبا قبول احسان دماکن کو محمد ما. مرض جسماسار ان دراہ پیام کے مجلس سے ہم نے یہ بے واسطہ ادا کروا پر محمد مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرار نبی صلی اللہ علیہ لا اب قرار وغیرہ تھے دا ابدا ان نبی پاک و رسول کی اباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اورجا نبی صلی اللہ علیہ آجیتہ وہ دیہ تروی کو سرمانی فلود सागर نا حضرت انسان بارے ج بیماری بھی تبوی اثر ہوگی تروی اس عالم راضی فرزادر منبر وانا مسحد 12000 دین یعنی بعد دے خطرے نے اے بنا اعتماد سے زادی مبارک کے اس طور پر مسجد بالغدار کریو نو خطرے منبر تپس لینا عبداللہ تعالی علیہ الصلوۃ والسلام قال ہو سی قوم بن انصار حسین تتا جامین اور دیکھیے گی غلطی مرادی حفاظت گی کی دام مقام دا حفاظت کی کی امور اور جامع کو گی کی دام مقام دا حفاظت تعمیر انہم انسان دادی امانت او حفاظت ورکیدہ انصار اللہ علیہم تاں نصرت دے جے نصرت دے رہے ہم نبی علیہ السلام ہم تو مہاجرین وبکرہ رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم دیکھو اللہ کرے وچ کم والے گلے واں ان دے بہجن پیسہ مسلمان کمرہ القامكين فبانوا الذين كانوا على دروبها لا بيان فوريته بكذا تقريبوا ذلك يقول الشيخ ابن اكبل فيما ذكره الحتي فبانوا الذين ورادت والاعاده فهم محمد بن زاهر قال من النبي ثلاثه قال